یہ بھی آتما معلم سے کہو کہ وہ استاد نہ کرو میں جو علم اللہ نے دے دیا ہے اس کی اشاعت کرو ایک بات ایک بات نمبر دو بات اس حدیث سے مقصد العلم بیان ہوتا ہے کہ مقصد علم کیا ہے نشر کرنا ہے اس کو نشر کرو تیسری بات یہ اس حدیث اس بات سے مسئل کیا ہے تفاوت فی ازہان ال... فی, فی اذہان آہل العلم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ سے شاگرد کا والا ہوتا ہے شاگرد کا حافظہ استاذ سے زیادہ ہوتا ہے شاگرد سے استاذ سے شاگرد کا حافظہ زیادہ ہوتا ہے تو فرمایا ربا مباللہ بہت مرتبہ وہ تین پہنچایا ہوا آدمی او عامن سامی سامی سننے والے سے زیادہ او آ ہوتا ہے احفظ حافظ اور صحیح ہوتا ہے ایک سامی ہے ایک مبلغ ہے سامی جیسے سوادی ہوا اور مبلغ جیسے نہیں ہوا اپنی بیان بات کر رہا ہوں عامر سامین میں آج دن کو بتائیں گے تو آپ مبلغ ہو کر بیان کریں گے تو کیا بن جائیں گے بن جا. وہ مبلغ بن جائیں گے تو کہ کئی مر کئی دفعہ مبلغ افز میرا سامنے ہوتا ہے مانا جاتی ہے کیسے اے دیکھو نا آپ شامل ہی ہیں نا آپ دن کو بتائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سامیہ سنانے والا ایک یا تو ہوگیا نا پھر ہو گیا سننے والے تو ہو گیا نا آپ سامعین ہے نا آپ سامعین سننے والے ہیں تو سننے والے اس سننے والے سے مقلب زیادہ آف ہوتا ہے ایک ایک استعمال کے سامنے پمانے اس میں فائض ہو سنانے والے سے سنایا ہوا اقد ہوتا ہے سنانے والے سے آفذ ہوتا ہے لیکن پہلے سوجی اچھی ہے اور وہ مشہور ہے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکلتا ہے ہمارے محدثین جو افناد بیان کرتے ہیں آپ نے مشکل کے حادثے میں ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفر رحم اللہ کا مناظرہ ہوا تھا ترک رفیہ دین پر اچھا تو ترک رفی دین کی روایت کا مرجع عبداللہ اللہ محسوس ہے اور صبح دین کے مروا ابن نمبر دو رضی اللہ عنہ جب مناظر ہوا تو امام بوحانی پر ہم عبد اللہ ابن مسعود وہ اما القامہ فلح عمر رضی اللہ بحمد. ابن مسود ابن مسعود ہے لیکن القامہ جو ساتوی ہے ابن مسعود کے ساتھ یہ عمر سے ابن عبداللہ عمر سے کم نہیں ہے ہاں وضیرت الصحبہ ہاں یہ ہے کہ عبداللہ فضیرت بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے عبداللہ عبن عمر کی توہین کی ہے امام بخاری آیا اور اس نے کیا ہے کر دیا کی کیا کہنا چاہتا تھا لیکن ہم نے جی کروا مباللہ ٹھیک ہے <تصفح> <تصفح> نا اب <تصفح> ساب عبداللہ ابن عمر ہے ٹھیک ہے نا صحابی ہے لیکن مباللہ بھی لے المن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابعی کا علم زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پر بہت سے کتابیں لکھیں کہ بڑے بڑے تو آبر کرام بعض مسائل میں حضرت الحمد کی طرف وجود کیا کرتے مشکل ہے کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے آ سمجھ گیا کرام اچھا اب یہ ہے کہ اخفظیت کا مسئلہ ہے ایک فضیلت ہے ایک اففظیت ہے بات کا مقام بیٹے سے افضل ہے کہ نہیں لیکن بات بےچارہ جو ہے پورا اس کا حادثہ کمزور ہے اور بیٹی کا حادثہ بہت کلی ہے تو کیا بیٹا افضل ہے کہ باپ افضل ہے حافظ کی نہیں افضل بات افضل بات الگ مسئلہ ہے کہ ایک صفت من صفات الحفظ وہ بیٹی میں زیادہ ہے سنکیتک افشحت کل کلباط اللہ رسنا لیکن حافظی حافظی کے اعتبار سے کبھی کبھی تعبی کی فوکیت شادی پہ آ جاتی ہے کبھی, تا, کبھی تعبی کی فوقیت کس چیز میں حاصل کے وہاں سے جناب ہوا قال <سؤال> اي يوم هذا فتقطعنا فذكرنا ان نسقمي استوالت في 12 يوم دیکھیے علماء کرام یہ اصل میں لمبا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع میں فرمایا تھا اور اس کی تفصیل دو سو چونتی صفحے پہ آئے گی انشاء اللہ آپ نکالے دو سو چونتیس صفح باب خود مط منا ہو گیا باب خود ایا منا مینا آخر میں اللہ وسیع اللہ شاہب الخبہ لاتر قباد کار جہباس ٹھیک ہے اب یہاں پہ صرف نیوبل شاہد الغائبہ اچھا ہے کب انبد الرحمان ابن ابھی بکرا ان ابی ہے عبد الرحمن بن ابھی بکرا اپنے والد ابی بکر سے نقل کرتے ہیں خلا یہ عبد الرحمن کہتا ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکر کا فائل ابھی بک کون ہے ابھی بکرا ہے تو معنی اس کے بات مقدر ہے کان ابھی بکرا یو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بکرا اپنے سلام اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی روایات آدی سناتے تھے تو اسی دوران زکرن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابھی بکرا نے نبی پاک کا ذکر کیا سمجھیا میری بات کا ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کا دالہ بیری اپنے بھائی اونٹ اونٹ پہ سوار ہوئے وہاں سکے انسان خطامی اور زمانے ایک انسان نے اس کا لگام مہار لگام پکڑا اب جامی فرمایا ذمانی فرمایا جو نکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں ابھی انسان بلال ہے جب نبی علیہ السلام تفریح کر رہے تو فرمائے آئی یومن آزا یہ کون سا دن ہے اصل میں اس اقتصاد کا مقصد کیا ہے وہ تو بعد میں آیا گیا لیکن ایک یہ ہے کہ دیکھو زمان اچاہیت کے لوگوں نے شہور کے نام بدلائے تھے ایم کے نام بھی بدلائے تھے سمجھتے ہو محرم پیچھے ہو گیا ہے سفر آگے ہو گیا ہے ابھی رجب اس سال میں نہیں آئے گا دوسرے سال میں آئے گا وغیرہ وغیرہ پچھلے وغیر وغیر. کے چار مہینے میں تو لڑائی بنے تھی تو یہ تو جم جو لوگ کر دیتے تھے کہ بھائی کیا ہے اخر ال رجب رجب موکر ہو گیا اخر المحرم ہو گیا اس لیے نبی علیہ السلام سلمان جاجت کے آداب کو رد فرماتی ہوئے فرمایا آئیو یوم وایو شاہ لہٰذا وایو بلد لہٰذا تو اختبار بھی ہے ابلاغ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے کہ نبی علیہ السلام صحاب کرام سے تائید حاصل کریں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ دن جو ہے یہ یوم النہر ہے یہ مہینہ یہ دلحجہ ہے آپ سمجھ گئے ہو یہ مقام مقام منا یا ہے یہ مقام مقام کیا ہے حرم ہے فسکتنا ہم خاموش ہو گئے ہاشی نے لکھ دیا ہے کہ وجہ سکوت تفیظ الاموری الر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ادب ہے ہم خاموش ہو گئے آپ کو اگر مجھ معلوم بھی ہو استاد آپ سے کوئی پوچھے تو ادب خاموش ہونا گناہ نہیں ہے فسکت ہم خاموش ہو گئے یہ لیے الاموری العمور ہو گیا بخاری کی دوسری بات کی تفصیل ہے فرسکت نا وجہ سکوت یہ ہم سمجھیے شاید آپ صلی اللہ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام بدلانا چاہتے ہو یا اس دن کا کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ہم خاموش ہو گئے ہتھا زمنا ان سوائے اس ہم نے یہ گمان کیا شاید نبی پاک اس کا نام بدلاتے ہیں سوائے مشہور نام کے یعنی صلاحجے کے علاوہ اس کو نبی راؤ کہتی ہیں یومنا کے علاوہ اس کو یومسی کہتی ہیں ہمیں تو بدر نہیں تھا نبی علیہ السلام نے الحسا یوم آئیے منا نہیں ہے ہم نے کہا بلا جی ہے اب یہاں ایک سوال ہے دوسری بات میں یومنا جی؟ سا شاہ دلحجا آئیے شارزل حج نہیں تم سواب نے کہا یہ جی، جی شارج الحج ہے اب یہاں یوم آیا وہاں پہ دوسری بات یوم دل حج یعنی شاہ ر ضلحج آئے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ یومار بل مانا ہے رواج بالالفاظ ہے اور ذی الحجہ روایت بل ماننا ہے یا ایک, ایک, ایک رواج میں یومنار کے ہے دوسری رواج میں شاہ حج کے دیا ہے فرما حت المنا سے ہم نے کہا کیا کیا فرما ان تمہارا خون وہ امال تمہارے اموال وہ آواز تمہاری عزتیں بین حکم تمہارے درمیان حرامن یہ کیا ہے ان کا حت حرام ہے ان کا ہت حرام کیا مانا حق ہوں ہرامن اس کا حت حرام ہے اس کا حرمت یوم تم آزاد وہ مانگے حق کی حرمت کی سم کا یوم نہ ہرنے ہلا کی شرح کام کیا ہے جلحجہ میں مغلو ہے اسی طرح آپ کا خونبان بھی ممنوع ہے فیشار کم حاضہ فی بلد کم اس لیے کہ جلحجہ بھی محرم ہے اور منا بھی حرم ہے جلحجہ محرم ہے منا حرم ہے تو حرم کے بھی اخترام لازم ہے تو بھی لازم ہے اب فرمان نبی علیہ السلام دے بلغی شاہد الغاہبا اب چاہیے کہ تم میں سے جو شاہد ہے رائے کو میرے مسئلہ سمجھائے سنائے اب شاہد کون ہے کرام ہم سب فن نشاہ داش اصا بے شک شاہد اصاب قریب ہے ان یہ پہنچا من اس شاہد کو وہ او اوہ من ہو کہ وہ مبلہ لہو جو ہے اوہ زیادہ یاد رکھنے والا ہو من اس مب سے تو بیان کرو ہو سکتا ہے کہ مب تمہاری بات کو بہت زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور اس کی وجہ سے تشکیری دین علا و کمال ہو جائے تو مقصد الباع مبل او عالمی تمہارا کیا ہوا بھئی عالم معلم بخل نہ کرے مسئلے بیان میں دوسری بات یہ فوزی نے پیل کیا ہے ال ابلا ال ابلا البلا ابھی چونکہ نہیں ہے بات